ان آیتوں میں چونکہ متقیوں کا ذکر آیا اور تقویٰ کی بعض صفات کا بیان فرمایا گیا اس لیے اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوا کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے یعنی ان کاموں کو کہ جن کو اختیار کر کے اور جن پر عمل کر کے انسان متقی بن جاتا ہے تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے بعد بہت سے احکام عطا فرمائے ہیں جو انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جان اور اس کے مال کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ انسان کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کی جانوں کے احترام کا سبق سیکھے اور یہ دیکھے کہ کسی شخص کی بھی جان کسی وجہ کے بغیر کسی غلطی کے بغیر یا کسی سزا کے بغیر کسی کی جان لے لینا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اور اگر کوئی لے لے تو پھر معاشرے کا یہ فرض ہے کہ اس قاتل کو کیفر کے زار تک پہنچائے اور جس طرح اس نے ایک بے گناہ کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آئندہ احکام میں سب سے پہلے قصاص کے احکام کو ذکر فرمایا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شری وجہ کے قتل کر دیا گیا تو معاشرے پر فرض ہے کہ اس سے انتقام لے یا اس, کا اس کو قصاص اس سے لے یعنی اس کو بھی قتل کیا جائے اس چنا اس کے احکام کے اللہ تبارک نے اگلی دو آیتوں میں ذکر فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم قصاص فرض کر دیا گیا ہے آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت اور عورت کے بدلے عورت پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارس کا حق ہے اور اسے خوشلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے اور اے عقل رکھنے والوں تمہارے لیے اکساس میں زندگی کا سامان ہے امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے ان دو آیتوں میں اللہ تبارک تعالی نے انسانی جان کی حرمت سے متعلق یہ اہم حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی جان بغیر اس کے کسی گناہ کے لے لے اور اس کو جان بوجھ کر قتل کرے تو شریع سے واجب ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے یعنی اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے کسی مقتول کے قتل کا بدلہ لے کر قاتل کو قتل کرنا اس کو قصاص کہتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے یہاں قصاص کے سلسلے میں تین احکام بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اور پھر قصاص کی ایک حکمت بھی بیان فرمائی ہے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیہ قتل تمہارے اوپر قصاص فرد کر دیا گیا ہے لوگوں کے بدلے میں. یعنی جو لوگ مقتول ہو جائیں قتل ہو جائیں ان, کا, ان کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا تمہارے ذمہ فرض کر دیا گیا ہے یہاں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے تمام ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے تو کہ تم قاتل سے قصاص لو بتلانا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا قتل ہو جائے تو یہ بات صرف مختول کے وارثوں کی حد تک محدود نہ رہنی چاہیے کہ وہ قاتل کی تلاش کریں اور قاتل سے قتل کا, قتل کا مطالبہ کریں بلکہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ چونکہ ایک انسانی حرمت انسانی جان کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے تو وہ اپنے معاشرے کو ایسے جرائم سے پاک کرنے کے لئے سب مل کر قاتل کا کھوج لگائیں اور قاتل کو پکڑنے کی کوشش کریں اگرچہ قصاص کا جو حق ہے اور قصاص کے مطالبے کا حق وہ مقتول کے وارثوں ہی کو ہے اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جتنا رنج اور جتنا صدمہ مقتول کے وارثوں کو پہنچا جتنا نقصان ان کو ہوا وہ دوسروں کو نہیں ہوتا لیکن چونکہ یہ ایک پورے معاشرے کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے اس لیے تمام, تمام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ ایمان والوں تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ قسمس لو فلقتلا ان لوگوں کے بارے میں جو جان کر ناحک قتل کر دیے گئے ہوں تو پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ قرساںس لینا فرض ہے اور اس کو تمام معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ مل جل کر اس قاتل کا کھوج لگائیں اور قصاص کا حکم جاری کریں دوسری بات جو اگلے جملے میں ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ اگرچہ قصاص کا قاعدہ تو بہت سے پچھلے معاشروں میں بھی چلا آتا تھا مثلا یہ کہ اہل کتاب میں بھی قصاص کا حکم موجود تھا اور خود مشرقین عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ اگر کسی شخص کا کو قتل ہو جاتا تو دوسرا اس سے قصاص لیتا تھا لیکن اس قصاص کے معاملے میں طرح طرح کے ناراوا قسم کے اصول جاری تھے اور ایسے اصول جاری تھے جن سے انسان کی مساوات اور انسان کی برابری کا تصور مجرو ہوتا تھا یہ کہ جہریت میں مشرقین اگر کسی کا قصاص لینا ہوتا تو یہ کہتے دیتے کہ قاتل جس مرتبے کا تھا وہ مقتول جس مرتبے کا تھا اسی مرتبے کے شخص سے کساس لیا جائے گا لہذا اگر فرض کرو کہ مقتول جو ہے وہ کسی اعلی نسل کا سے تعلق رکھتا ہو یا مثلا آزاد ہو اور قاتل غلام ہو مثلا تو اب ہم اس کے بدلے میں اس غلام کو یا نچلے درجے کے آدمی کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اس, اس کے قبیلے کے کسی ایسے شخص کو قتل کریں گے جو اس کے درجے کے اعتبار سے منصب کے اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے وہ اس کے برابر ہو جو مقتول ہوا ہے اور اس کو جاہلیت میں بوہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں فلاں کا بوا ہے یعنی اس کا ہم پلہ ہے تو اگر ہم پلہ ہوتا تو ہم قاتل اگر قاتل مقتول کا ہم پلہ ہے تب تو قاتل کو قتل کیا جاتا لیکن اگر قاتل مقتول کا ہم پلّا نہیں ہے تو اس کے خاندان اس کی برادری اس کے قبیلے میں سے کسی ایسے شخص کو تلاش کیا جاتا تھا کہ جو اس کے ہم پلہ ہو بلکہ بعض اوقات مقتول کے ورثاں یہاں تک بھی مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارا آدمی تو دو آدمیوں کے برابر تھا لہذا ہم دو آدمی قتل کریں گے بعض یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی دس آدمیوں کے برابر تھا لہذا ہم دس آدمی قتل کریں گے تو اس طرح کے رواجات اور اس طرح کے اصول جاہلیت کے زمانے میں رائے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پسانس کے اس اصل حکم کو تو برقرار رکھا اور فرمایا کہ یہ بے شک ایک اہم فریضہ ہے لیکن یہ جو غلط رسم و رواج پڑ گئے ہیں کہ انسانوں کے اندر ان کی جان کی قیمت کے اعتبار سے بھی درجہ بندی کر دی گئی ہے کہ فلاں کا درجہ زیادہ ہے فلاں کا درجہ کم ہے یہ تصور جو ہے یہ اللہ تبارک ختم فرما دیا اس ناانصافی کو ختم کر کے اللہ تبارک و نے فرمایا کہ الحر بالحر یعنی آزاد کے بدلے آزاد اور العبد بال غلام کے بدلے غلام یعنی مانا یہ کہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد کو آدمی کو قتل کر دیا ہو تو جیسے پہلے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہم قاتل غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر فرض کرو کہ قاتل غلام ہے اور مقتول آزاد ہے تب بھی اگرچہ غلامی اور آزادی میں تو دونوں میں فرق ہے لیکن جان دونوں کی برابر ہے اس لحاظ سے قاتل غلام ہی کو قتل کیا جائے گا یہ مطالبہ کسی طرح بھی برحق اور انصاف کے مطابق نہیں ہے کہ ہم اس, اس شخص کو قاتل کو قتل کرنے کے بجائے ایک اسی قبیلے سے کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیں یہ مانا ہے السر بالحر والعبد بالعبد کے اسی طرح بل انسا یعنی بعض اوقات جاہلیت میں یہ کیا جاتا تھا کہ اگر قتل کرنے والی عورت ہے اور مقتول مرد ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ مقتول چونکہ مرد تھا اور مرد کا درجہ بڑا ہے عورت کے مقابلے میں لہذا ہم مقابلے میں جو قتل کریں گے وہ اسی قبیلے کے کسی مرد کو کریں گے عورت کو نہیں کریں گے تو اللہ تبارک بدار نے فرمایا کہ نہیں یہ بالکل غلط بات ہے جس طرح مرد کی جان حرمت والی ہے اسی طرح عورت کی جان حرمت والی ہے لہذا عورت اور مرد میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر قاتل عورت ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا اور اگر قاتل مرد ہے تو مرد کو قتل کیا جائے گا تو یہ مانا ہے بل انسا, بل انسا کے کہ عورت کے بدلے عورت یعنی جو عورت قاتل ہے اگر تو کی کو قتل کیا جائے گا اور اس کے بدلے میں کسی مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا تو اللہ سبار نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کر کے یہ فرما دیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے اور ہر کساس ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو غلام ہو یا آزاد تیسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ اگرچہ مختول کے وراثہ کو یہ پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لیں یعنی قتل اس کو بدلے میں قتل کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل کے وارثوں کو یہ بھی حق دے دیا کہ اگر وہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس سے خون بہا کا مطالبہ کریں جس کو عربی میں دیت کہتے ہیں اور اردو میں اور فارسی میں اس کو خون بہا کہا جاتا ہے اس کا مطالبہ کرنے کا حق دیا اور یہ کہا کہ اگر مقتول کے ورثا کسی قاتل کو معاف کر کے یہ کہہ دیں کہ ہم بجائے قتل کرنے کے اگر قاتل ہمیں اتنی رقم دے دے تو ہم اس کی, اس کے قصاص کو معاف کر دیں گے تو یہ معافی معتبر ہوگی چنانچہ فرمایا فرمان فی الحم عقی ہی صحیح یعنی اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے یہاں عقیری کا لفظ استعمال کر کے یہ بتلا دیا کہ اگرچہ جب کسی آدمی کا قتل ہوا ہو تو اس کے وارثوں کے ساتھ قاتل کی دشمنی ہو جاتی ہے اس قتل کی وجہ سے دشمنی ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ چاہیں تو اس دشمنی کو اس بھائی چارے میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم تمہاری اب جان تو لینا نہیں چاہتے لیکن تم ہمیں اتنے اتنی رقم ادا کرو تو یہ رقم خوں بہا کے طور پر ادا کی جاتی ہے اور یہ باہمی رضامندی سے جو قیمت بھی مقرر ہو جائے اس کو خوں بہا مقرر کیا جا سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے اللہ تعالی نے فرمایا فتبہ بالمعوف تو پھر قاتل کے وارثوں کو حق حاصل ہے کہ وہ معروف طریقے کے مطابق یعنی قائد قانون کے مطابق وہ مطالبہ کریں وہ قاتل کے پیچھے جائیں اور ان سے کہیں کہ تم ہمیں اتنے رقم ادا کرو وہ اداون علیہ بھی احسان اور قاتل کا فرض ہے کہ وہ خوشخلوبی سے ادائیگی کر دیں اس خون بہا کی جو دونوں کے درمیان باہمی اتفاق سے طے ہوا, ہوا ہے اداون اس کو ادائیگی کر دے بے احسان یعنی خوشلوبی سے ایک طرف مقتول کے وارثوں کو یہ فرمایا گیا کہ تم مطالبہ کرو دیت کا مطالبہ کرنا تمہارا حق ہے خوبہ کا مطالبہ کرنا تمہارا حق ہے لیکن یہ مطالبہ بالمعروف ہونا چاہیے یعنی اس میں زور زبردستی دھوس دھاندلی اور جبر و استبداد یہ کا انداز نہ ہونا چاہیے بلکہ یہ ایک قانونی طریقے پر اور بھل کے ساتھ وہ مطالبہ کریں اس میں پھر دشمنی کا پہلو نہ ہو اور دوسری طرف قاتل سے یہ کہا گیا ہے کہ ادائیگی اس کا کام ہے وہ ادائیگی بھی خوش اسلوبی سے کریں یہ نہ ہو کہ ادائیگی کرتے وقت یہ تو کر دی لیکن اس کے بعد اور اس وہ دوسرے اس کے ان کے ساتھ مزید دشمنی گانٹھ لے اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کوئی اور زیادتی کریں تو دونوں فریق بھل کے ساتھ یہ خوبہا کا لین دین کر سکتے ہیں پھر آگے اسی خوبہا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی کہ ذالک کا تخفیف میں ربکم کم یہ خوبہا کی جو اجازت دی گئی ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے تخفیف ہے آسانی پیدا کر دی گئی ہے وہ اور ایک رحمت ہے یہ اس لیے فرمایا کہ اگر ایک قاتل سے جرم کے بدلے میں قصاص لے لیا گیا تو بے شک حق تھا اور وہ بھی ایک راستہ تھا لیکن ایک ایسا راستہ بھی تجویز کر دیا گیا ہے کہ اگر قتل در قتل کے بعد آپس میں دشمنیاں قائم ہونے کے بعد دو خاندانوں کے درمیان ہمیشہ عداوت قائم رہنے کے بجائے وہ اگر آپس میں کچھ صلح کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کی جان جانی تھی وہ تو چلی گئی لیکن اب ہم آپس میں ایسا معاملہ کر لیتے ہیں کہ جس سے دوستیاں ہماری قائم ہو جائیں اور جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی بھی ہو جائے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات جو خاندان جن میں مستقل دشمنی چلی آتی تھی اس طریقے کے نتیجے میں ان کے درمیان دوستیاں قائم ہو جاتی ہیں اور اس کا, نت... اس کا ایک مشاہدہ یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سے خاندانوں میں خون بہا کی ادائیگی کے بعد آپس میں تعلقات بہتر ہو گئے اور تعلقات بہتر ہونے کے نتیجے میں ان کے درمیان آپس میں بیاہ شادیاں بھی ہوئی اور وہ جو دشمنی کی آگ بڑکی ہوئی تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور بعض اوقات اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے ایک نے دوسرے کا قصاص لے لیا تو پھر اس دوسرے کے دل میں پھر انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے اور خاندانوں میں نسل بعد نسل دشمنیاں چلتی ہیں تو اللہ تبارک نے ایک ایسا راستہ بھی پیدا فرما دیا کہ جس کے ذریعے ان دشمنیوں کا خاتمہ بھی ہو سکے بشرتے کہ اس پر مقتول کے تمام ورسا راضی ہوں راضی نہیں ہے تو پھر ان کا پورا حق ہے کہ وہ قساس لے اور پھر اس قساس ہی کے اندر انشاءاللہ اللہ خیر اور برکت ہوگی پھر اللہ تبارک نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقتول کے ورثا نے خون بہا کا مطالبہ کیا اور خوں بہا لے بھی لیا لیکن خوبہا لے کر ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی اور وہ خوبہا لینے کے باوجود پھر بھی قاتل کے پیچھے پڑے رہے اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی کرتے رہے اللہ تعالی فرماتے ہیں جب تم نے خوبہا کے اوپر راضی ہو کر اس کے قتل کو ایک طرح سے معاف کر دیا تو اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کوئی زیادتی کرو اور اس کو پھر کوئی اور نقصان پہنچاؤ یا دیت بھی لے لی اور ساتھ میں اس کے پیچھے بھی پڑے رہے اور موقع لگا تو اس کو مار بھی دیا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ کسی طرح بھی جائز نہیں فمن اتدا بالا دالخ یعنی اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو فلح عذاب العلیم تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے مطلب یہ کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا تو اب ان کے لئے قاتل کی جان لینا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ جاتی ہوگی جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے پھر آخر میں اللہ تبارک وطالیہ نے ایک مختصر جملے میں قصاص کے حکم کی بڑی جامع حکمت اور مسلحت بیان فرمائی ہے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ جَعُلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ اے اقل اک رکھنے والو تمہارے لئے قصاص میں زندگی کا سامان یہ جملہ اس لئے فرمایا کہ بعض اوقات کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے اور آج کل اس کا بڑا چرچہ ہے کہ ایک آدمی کی جان تو چلی گئی اور اس کے خاندان والوں کو اس کا صدمہ بھی پہنچا اور نقصان بھی ہوا اب اگر قاتل کی جان بھی لے لی جائے تو قاتل کی جان لینے سے ایک اور خاندان برباد ہوتا ہے ایک اور خاندان کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اس لیے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اب ایک آدمی کی جان تو چلی گئی اب قاتل کو کیوں قتل کیا جائے اور اسی وجہ سے آج کل یہ آوازیں مختلف حلقوں سے اٹھتی رہتی ہیں کہ قاتل کو قتل کرنے کا قانون منسوخ کیا جائے کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کیا جائے تو اللہ تبارک و نے یہاں قصاص کے حکم کی ایک بڑی عظیم حکمت بیان فرمائی کہ کے حیات یا ایمان عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے یعنی بظاہر تو قصاص کے اندر ایک آدمی کی جان لی جا رہی ہے لیکن اس کا انجام اور اس کا نتیجہ زندگی کا صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس واسطے کہ اگر آپ نے پیساس نہ لیا تو ایک طرف تو قاتلوں کی بنائے گی ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی ان کو پتا ہوگا کہ ہم کسی کو بھی قتل کرتے پھریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور ہمیں کوئی ہمیں اپنی جان کا کوئی خطرہ لائق نہیں ہو سکتا تو وہ ایک طرف فساد مچاتے پھریں گے اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ جو مقتول کے ورثا ہیں ان کو جب قانونی طور پر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ غیر قانونی طور پر قانون ہاتھ میں لے کر وہ دوسرے لوگوں کی جانے لیتے پھریں گے اور پھر اس میں کوئی حد قائم نہیں رکھ سکیں گے جیسا کہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ قتل ایک آدمی ہوا لیکن مختول کے وارثوں نے دس آدمی قتل کر دیے اور مقتول کوئی ایک شخص ہوا لیکن قاتل نے کہا کہ یہ تو کم درجے کا تھا ہم اس سے بڑے درجے کو درجے کے آدمی کو قتل کر دیں گے تو جب قانون کسی جائز مطالبے کو تسکین نہ دے سکے تو پھر لاقانونیت پھیلتی ہے اور اس لاقانونیت سے قتل و کتال میں اور قتل و کاردگری میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس لیے فرماتا ہے کہ لکم بالکس حیات تمہارے لیے قصاص کے احکام میں زندگی کا سامان ہے اور یاباب کہہ کر متوجہ کر دیا کہ ذرا عقل سے سوچو گے تو اس میں تمہیں خود زندگی کا سامان نظر آئے گا لہٰذا یہ سمجھنا کہ ہم نے کیوں جان لی ہے کسی دوسرے شخص کی یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ جملہ قرآن کریم نے بڑے بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا ہے جاہلیت میں بھی الاساس کے تعریف میں کچھ جملے مشہور تھے اور یہ کہا جاتا کہ القتل قتل یعنی قتل کرنا یہ قتل کو روک تھام کا سبب بنتا ہے اسی طرح کے بعد جملے اور بھی مشہور تھے لیکن جب یہ قرآن کریم کا جملہ آیاقص حیات یاباب تو وہ سارے مقولے جو جاہلیت کے اندر کہے جاتے تھے وہ سب اس کی بلاغت کے آگے سجدہ ریز نظر آتے ہیں جس بلاغت کے ساتھ اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا اور پھر آگے یہ بھی اشار فرما دیا کہ لال نقم تتکون کہ امید ہے کہ تم تقوی سے کام لوگے اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ قصاص کے جو احکام جن حدود کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں تم ان پر عمل کرو گے